الحمد للہ رب المین و سلاۃ وسلام علا رسول کریم تو یہ شبحہ جو ہے بہت شدید ہے سب سے بڑا ہے آج کے شرط کرنے والے بھی اسی شبح کو پیش کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی تعلیم حاصل کریں وہ یہ ہے کہ مشرقی مکہ والی آیات تم ہم پر پڑھ دیتے ہو اور یہ خیال نہیں کرتے تو مشرقین مکہ تو اللہ کے رسول کا رسول نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ و وسلم نہ ہی وہ آخرت پر ایمان لاتے تھے جبکہ ہم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے جو پہلا جواب دیا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ صرف جب کرتے تھے تو ان کے بارے میں رب جلال ولی کرام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس وقت طوفانوں میں گر جاتے تو پھر ڈاب اللہ مخلصین اللہ الدین اللہ کو خالص ہو کر پکار دے پھر غیر اللہ کو نہ پکار دے اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم ان سے بھی گر گئے تم تو جب ڈوبنے لگتے ہو تو کہتے باؤل ہاتھ بیٹھا تا تم تو بیت اللہ کے میدانوں میں کہتے ہو کہ پیر اپنی نگاہ میں رکھنا تم تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کر فون کرتے ہوئے بچوں کو کہتے ہو کہ میری طبیعت نازاض ہے بابا کے جا کر دیکھ پکا دو اس کے بعد کہا کہ تمہارا شرک اس لیے بھی بدترین ہے اپنی شکل میں اور بدسورت ترین مشرقین مکہ سے بھی کہ وہ شجر و حجر کو پکارتے پتھر کو لکڑی کو اور پھر بزرگان دین کو اور تم نے پکارا بھی تو تم نے گندے پیروں اور فقیروں کو چرسوں کو اور بھنگیوں کو جو لباس بھی نہیں پہنتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے اور ہر طرح کے گناہ میں ملذبت ہے تو تمہارا صرف سے ان سے گھٹیا ترین ہے اور کس بات پر دعویٰ کرتے ہو پھر انہوں نے ان کہا یہ اوپر کہ مسالمہ کا جو تھا وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا تھا آفرت پر بھی اس کا ایمان تھا صرف اس نے کہا کہ میری طرف وحی آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر قرار دیا باوجود اس کے کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا اور یہاں پر انہوں نے جو اوپر کہا یہ آخری لائن ہم پڑھ لیتے کیونکہ آج کا ہمارا سبق ہی وہکال اعزن سے یہ جو موتا صلک تھا ویوق الزن اس کے اوپر آپ تین چار لائنیں اوپر چلے جائیں ایک دو تین چوتھی لائن فقیفہ اوپر سے تیسری فقیفہ پھر کیسے ہے ڈیمن رفا شمسان اور یوسف جس نے شمسان اور یوسف علیہ سلاط وسلام کو جن کو اللہ کے علاوہ ان حاجات میں پکارا جائے یہ بات تو رٹ لیں بہنیں بھی اور بھائی بھی کہ شرک یہ سب سے بڑا شرک جو آج پھیلا ہوا ہے وہ یہ شرک ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بزرگان دین کو ان کاموں کے لیے حاجت روائی کرنے کو پکارا جائے جو کام اللہ کے سفا کو نہیں کر سکتا صحت دینا رزق بڑھانا عمر طویل کرنا بیماری سے شفا دینا بچہ بچی دینا دشمن کے مقابلے میں فتح دینا بد نصیبی سے بچانا خوش نصیب بنانا بتائیے یہ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے ان کو بھی پوچھے تو یہ کہیں گے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جب ان انہیں کوئی غیر کو پکارے گا تو معلوم ہوا کہ وہ غیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہاں سے میرا کام ہو جائے گا تو اس نے اللہ کی صفت غیر کو دی اور اس نے وہ شرک کیا جس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں. تو یہ کہتے تھا کہ کئی یہ کیسا معاملہ ہے شمشان او یوسف او صحابی جن او نبی جن فی مرتبہ تو جب بارش کے مسلم نے تو ایک اپنی ذات کو نبی کے درجے پر فائد کیا کام میری طرف وہی آتی ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ جو کوئی شمسان یوسف یا صحابی یا نبی کسی کو بھی جب بارش سماواد و کے مرتبے پر فائز کرے وہ کافر نہیں ہے جو ایک بندے کو اٹھا کر نبی بنا گئے ہر بندہ تو نبی نہیں ہے ہر مسلمان نبی نہیں ہے نبی تو وہ جس کی طرف وحی آتی ہے جو کسی کو کہے کہ اس کی طرف وحی آتی ہے اور وحی نہ آتی ہو اور جو کہے میری طرف وحی آتی ہے اور اس کی طرف وحی, وحی نہ آتی ہو سب مسلمانوں کے نزدیک لا لارئی بلا شک وہ کافر کیونکہ اس نے کیا کیا, کیا یہ ایک عام مسلمان تھا اس نے اپنے آپ کو نبی کے درجے تک بڑھا لیا اور لوگوں نے کیا کیا کہ یہ عام مسلمان یا انسان تھا اس کو نبی کے درجے تک بڑھا دیا وہ کہتے ہیں جب کوئی کسی شمشان کو یوسف علیہ اصطلاط و یا کسی صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی نبی کو علیہ اصطلاط وسلام جب بارس سماوات وض کے درجے تک لے جائے اس سے صفا مانگنے لگے اس سے بچہ بچی مانگنے لگے اس کی نظروں میں آج ترح کہ بچہ دو گے تو تیری قبر پر بکرا جمع کروں گا اور اس سے قسمت سوارنے کو کہے تو اس نے تو اس کو اللہ کے درجے پر بڑھا دیا فائد کر دیا تو یہ کیوں کا سبحان اللہ میں آ گمشان پاک ہے اللہ اس کی شان کتنی بلند صرف میں کزا نہیں کہ اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو لوگ نہیں جانتے جانتے نہیں تو پھر کیا عذر دیا جائیں گے جہل کا کے انہیں معلوم نہیں ہے نہیں اس لیے نہیں ادھر دیے جائیں گے کہ انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی ان کو رب الجلال ولی کرام نے صلاحیتیں دی تھی انہوں نے کوشش نہیں کی اگر وہ کار کی بتیاں ہی نہ جلائے اور کار میں بہترین لائٹیں موجود ہوں اور پھر وہ گڑے میں گر جائے تو پوچھا جائے گا جا کہ آپ کو گڑا نظر کیوں نہیں آیا وہ کہتا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ گڑا تھا آپ نے بستیاں جلائی تھی کار کی وہ کہتا کہ نہیں جلائی تو کون مجرم ہے میں نہیں مجرم یہ خود مجرم ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کے لیے دل کی بصیرت کی آنکھیں کھولی نہیں انسان ہونے کا فائدہ اٹھایا ہی نہیں وہ مجرم خود ہے رب ظلم والاکرام کا اس پر کوئی ظلم نہیں وما ظلم نہ ہوں بلاکن قانون ظالمین ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تو آج کا سبق بلوکال دوسرا جو انہوں نے صبح دور کرنے کے لیے ان کو نقطہ دیا یا دلیل بنائی بتائی وہ ہے کہ اللہ علیب رضی اللہ تعالی الدینسلام جن کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ میں جلا دیا وہ سارے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے یہ کچھ زنابکا تھے زندیک لوگ تھے اسلام سے نکلے ہوئے جو علی رضی اللہ تعالی عل کو اپنا رب کہتے تھے کہتے تھے انتخال وہ ان کا تو ہمارا خالق اور رازق ہے اٹائی مانتے تھے جا کہ یہ اٹائی مانتے ہیں تو یہ ان کو اپنا الہ کہتے تھے علی رضی اللہ تعالی اعلیٰ انہوں نے انتہائی تحمل سے کام لیتے ہوئے تین دن نے سمجھایا مسجد کے قریب بٹھا دیا مسجد کے دروازے پر اور تین دن انہیں سمجھاتے رہے کہ ان کا دماغ گرفت کر دیں کہ میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں مگر یہ نہیں سمجھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نے ان کو آگ میں جلا دیا کھود کر من اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ اور وہ علی کے اصحاب میں سے تھے یعنی جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیاسی اختلافات ہوئے معاویہ اور علی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ علی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ علی نے نہیں لحاظ کیا آج کا تو یہ معاملہ نے جو جماعتیں تنظیمیں سیاسی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کے اپنے اپنے خول ہیں ان خولوں کے اندر رہ کر یہ سوچتے ہیں اور اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو ان کے اندر شامل ہے جو پارٹی کے باہر ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا یہ علی کا انصاف تھا اللہ کی توحید میں وہ اتنے غضبناک ہوئے کہ ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور اسلام کے دعوے کے باوجود انہیں آگ میں جلا دیا صحاب علی ربی اللہ تعالیٰ ال صحابہ انہوں نے علم حاصل کیا تھا صحابہ سے رضوان اللہ علیہ ان کا استاد کوئی امین اللہ پشاوری نہ تھے کوئی آج کے علماء نہ تھے کوئی میرے جیسا طالب علم نہ تھا انہوں نے سیلا صحابہ سے سیکھا جنہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا بالا کہ انہیں اطاقہ دوں کہ جیسے آج لوگوں کا یوسف اور شمشان میں اعتقاد ہے جیسے علی حجری میں اور پاک پٹن والے میں اعتقاد ہے یہی ان کا اعتقاد تھا علی کے بارے میں رضی اللہ تو کئی فاطم صحابہ تو اللہ قتل دیکھو صحابہ کیسے جمع ہیں ان کے قتل کیے جانے پر اور ان کے کافر قرار دیے جانے پر ایک صحابی بھی اعتراض بھی کرتا ہاں اعتراض ہوا تو عبداللہ ابن عباس کو وہ کس پر ان کو سزا دینے کے طریقے پر انہوں نے کہا کہ میں علی کے پاس ہوتا وہ دور تھے اس وقت تو میں علی کو آگ سے جلانے میں منع کرتا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لا کمالا بنار الا رب النار آگ کا عذاب سوائے آگ کہ رب کے کسی کو دینے کا حق حاصل نہیں تو طریقہ جو ہے اس میں اعتراض اختلاف ہوا ان کے کافر قرار دیے جانے میں اور ان کے قتل کیے جانے میں کئی صحابے کو اعتراض نہیں یا کلمہ پڑھتے تھے آخرت پر ایمان لاتے تھے انہوں نے صحابہ سے دین کا علم سیکھا تھا سارے عقائد نماز حج کا طریقہ سب صحابہ سے سیکھا ہوا تھا اتا صحابہ کا یہ کب فرونسلم کیا تم یہ خیال کرتے کہ صحابہ نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا اعوذ باللہ من جا اب کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو علی کو الہ کہتے تھے ہم الہ تو نہیں کہتے بھائی یہ بات ایک دوسری ہے کہ تمہیں الہ کا مقبول نہیں معلوم نہیں تم الہ بنا رہے ہو غیر اللہ کو نظروں میں آپ قبروں پر غیر اللہ کی کر رہے ہو منتیں مانگ رہے ہو بیٹے کی بودی چھوڑتے ہو اس کو کرے پہناتے ہو بابا کا فقیر ہے تیرا گٹا نام رکھتے ہو اور تم کہتے ہو ہم نے بابا کو اللہ کو نہیں کہا ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطائی خزانے دیے ان سے پوچھے تو یہ وقتی طور پر عام آدمی کو عام بہن کو پریشان کر دیں گے تو کہیں گے کہ مالک رازق خالق کائنات کا مدبر بر صرف اللہ کو مانتے یہ عطائی ہے اللہ نے انہیں عطا کیا ہے یہ خزانہ اور اگر یہ خزانہ اللہ ان سے چھیننا چاہے آپ سوال کریں وہ کہتے بالکل چھین لے ان کا ذاتی نہیں ہے اتائی ہے اللہ چاہے گا تو یہ ہمیں دیں گے اللہ بھی چاہے گا تو نہیں دیں گے یہی پیچھے دلیل گزر چکی اسی رسالے میں تو یہ کہتے ہیں کہ کیا شفاعت کبرا پر سب سے بڑی شفاعت کرنے کے مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ کو اللہ نے فائز نہیں کیا مقام میں محمود نہیں دیا ہم کہتے ہیں ضرور ضرور ضرور وہ کہتے ہیں کہ جب دے دیا بھائی پھر ان سے مانگ لو اب ہم کہتے ہیں محمد بن عبد البحاب فرماتے رہی اللہ کیا کسی صحابی نے نبی سے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شفات کرو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعلیم دی کہ مجھ سے شفات مانگو جس نے ان کو عطا کی ہے اس سے مانگو اور اگر یہ عطا کر دیے اللہ نے خزانے ان بزرگوں کو جو تم جھوٹ بولتے ہو تو پھر جب یہ اللہ چاہے تو دیں گے اور اللہ جب چاہے ان سے واپس لے لے یہ ذاتی نہیں عطائی ہے تو پھر اللہ سے کیوں نہیں مانتے تکلیف تمہیں کیا ہو یہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگنے لگے ذاتی والے سے کیوں نہیں مانگتے آئن ضب اللہ کا سبحان ہوتا عمایو پھر جیسے عرض کیا تھا ملک الموت کو اللہ نے قبض کرنے پر مقرر کیا اب کوئی کہے گی روحے تو وہی قبض کرتے ہیں نا مقرر ہے تم نہیں مانتے ہم کہیں گے ہم مانتے وہ کہتا ہے تو ہم سے بالکل موت کو پکار لیں گے اے موت کے فرشتے دس منٹ کی مہلت پانچ منٹ کی مہلت آدھے گھنٹے کی مہلت سب کہیں گے لا لا لا لا یہ سفر ہے کیوں یہ بریلوی بھی کہیں گے کیوں اس لیے کہ اس کی تو مجال نہیں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر سکے یہی عقیدہ وہاں کیوں تمہارا استعمال ہوتا دوسری بات ہے کہ کیا اللہ تعالی نے ان کو الوہیت کی صفات عطا کر دی کہ آپ جس کا چاہو رزق بڑھاؤ جس کو چاہو موت سے ہمکنار کرو زندگی لمبی کر دو جس کا چاہو نصیبہ ہرا بھرا کر دو جس کو چاہو اس کو سیپ دے دو تب تو تم نے یہ مان لیا کہ اللہ نے اپنی صفات عارضی طور پر تقسیم کر دی ماں سبحان کاما یو سیک صرف فرق یہ ہے کہ یہ الہ والا سلوک کرتے ہیں الہ کا مختلف پتہ نہیں اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی یہ شرک کر رہے یہ شرکین کیوں نہیں پڑھتے تھے اس لیے کہ انہیں الہ کا مفہوم معلوم تھا وہ عرب تھے اور یہ کیوں علی کو الہ کہتے تھے اس لیے کہ انہیں تھا جس سے مشکل اور حاجت روائی کے لیے جسے پکارا جائے وہ الہ ہوتا ہے تب علی کو الہ کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ اطاظلم کیا تم گمان کرتے ہو ان فی و انل لا تاجم کہ تم تاج کو پکارو یا تاج جیسے بزرگوں کو پکارو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ولی اعتقاد ہوتی علی ابن ابی طالب کو اور علی ابن ابی طالب کو پکارو تو کفر ہو گیا یہ تمہاری اپنی اختراع یقال اعزن اب تیسری بات لاتے ہیں یقال اعزن یہ تیسری دلیل ہے یہ چوتھی ہے بنو عباد القدہ بنو عباد یہ ایک حکمرانوں کا سلسلہ ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں جین ملت المغرب و بسر فی زمن بن العباس کل اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ون محمد الرسول اللہ ودعود الاسلام وی سلون الجماع و الجماعلم ازہر مخالفت اشریع فی دون ما ہنوسی ہی ولا کفرهم وانا بلادهم حرب المسلمون حتى من بلدان سارا اس لیے پڑھ دیا کہ مختصر ہو یہ بنو عباد ایک سلسلہ حکمرانوں کا ہو گزرا ہے چوتھی ہجری کے آخر میں یہ حکمران ہو سب سے پہلے مغرب نے ان دنوں اور یہ سارے مراکز وغیرہ کے علاقوں میں اس کے بعد مصر پر بھی ان کی حکومت قائم ہو خلافت کا دعویٰ کیا انہوں نے یہ جیسے انہوں نے کہا جمعے کی نماز اور باقی نمازیں مساجد میں قائم کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کی عدالتیں قائم تھی ان کے ہاتھ اور یہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے رافرت کا یہ شیعہ رافضی تھے اور اپنے آپ کو فاطمی خلافا کہتے تھے پونے تین سو سال ان کی حکومت قائم رہی پونے تین سو سال اور یہ کفار کے ساتھ جن کو کفار سمجھتے تھے جہاد بھی کرتے رہے یہ اسلام کے قانون کے مطابق عدالتیں بھی قائم کرتے رہے مگر علماء اہل سنت میں انہیں کفار قرار دیا حتیہ کہ علامہ سیوتی جو ہے انہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی تو اس نے کہا کہ میں نے خلفاء میں بن عبادی جین کو شامل نہیں کیا اس لیے کہ یہ کفار ہے اور یہ فاطمہ کی اولاد میں بھی نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جھوٹ ہے تو یہ کیوں کافر قرار پائے باوجود اس کے کہ خلافت کے دعوے دار تھے آخرت پر ایمان لاتے تھے اللہ کے رسول کو نبی مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ شریعت کی مخالفت اور عقائد میں شرف انہوں نے ظاہر کیا روافظ کا انہی کے ہاں ایک عالم تھے انہیں جغرافیہ کے تحت عید اور روزے کا جو ہے وہ معاملہ طے کر دیا کہ جغرافیہ کے مطابق عید کی جائے گی جغرافیہ کے علم کے مطابق روزہ ہوگا کوئی چاند نہیں دیکھے گا اور چاند کی گواہی بالکل کہیں سے نہیں دی جائے گی ایک عالم نے یہ فتر دیا کہ عید تو رویت کے مطابق ہوگی ان کی عید تھی اس نے عید نہیں کی اب اس کو منع کیا گیا گورنر کوئی اچھا آدمی تھا نسبتن اس نے کہا آپ کے ساتھ بڑی سختی ہوگی تو اس عالم ربانی نے کہا کہ یہ دین کا معاملہ ہے اور میں اس میں نہیں جھک سکتا اس ظالم خلیفہ نامی شخص نے اسے دھوپ میں لٹکا دیا اور کچھ کھانے پینے کو نہ دیا یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں انشاءاللہ شہید ہو گئے تو انہوں نے اتنے علماء کو قتل کیا کہ غالبند چار سو یا اس سے زیادہ بڑے علماء ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور اہل سنت نے انہیں کفار قرار دیا حتیہ کہ صلاح الدین ایوبی اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ انہیں اپنی, اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے آمین صلاح الدین ایوبی رحیم اللہ نے ان سے یہ ملک چھین لیا اور وہاں پر اہل سنت کی حکومت قائم کی اور انہیں اللہ نے زلیل رسوا کیا ولیقال اعزل اور انہیں یہ بھی بتایا جائے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے یہ ساری بات ہو رہی ہے کلمے کی اذا لم یکرو الی عام جامع نے شرک و تقزیب الرسول غلط عام و انکار ان جب یہ مانتے کہ پہلے اس لیے کافر تھے کہ انہوں نے شرک کیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا قرآن کو جھٹلایا اٹھائے جانے کا انکار کیا اور اس طرح باقی اسلام کا فما مان الباغ اللہ جی ذاکر العلماؤ کی کل کہتے ہیں کہ یہ جو ہر مذہب کے علماء مذہب سے مراد ہے اصولِ استب نہ کہ دین کے ٹکڑے کیے گئے جیسے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یا احمد بن حنبل کا یا شافی اور مالک کا مذہب مشہور مذہب سے مراد طریقے استد لال ہے یہ بہرحال ایک علمی بات ہے کہ اس بات کرنے کے لیے احکامات کا اور عقائد میں بنیادی طور پر یہ سب متفق ہیں عقیدہ تحابیہ جو ابھی جعفر تحابی نے لکھی وہ تمام آئمہ کا متفقن علی عقیدہ ہے مگر مسائل کے اندر مثلاً ان قسطوں کے کاروبار میں قسطوں میں چیز زیادہ قیمت پر دیکھنے کو سولی کاروبار کہہ رہا ہے اور کوئی عالم حلال کہہ رہا ہے کوئی رکوع کے بعد آپ کو ہاتھ باندھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی رکوع کے بعد ہاتھ کھول لیتا ہے اس قسم کے مسائل کے اس میں قرآن سے اور سنت سے اخذ کرنے میں اصولوں کو مذہب کہتے رابطہ طریقہ اصول تو یہ اصولوں میں جتنا اختلاف کرنے والے علماء ہیں یہ سب نے پھر باب حکم المرت اپنی کتابوں میں مرتد کے حکم کا کیوں باب باندھا ہے اور مرتاد کون ہوتا ہے وہ المسلم اللہ یا پھر بادہ اسلام ہی مرتاد اس مسلمان کو کہتے کافر کو نہیں کہتے جو اسلام لانے کے بعد اسلام ایڈیو کے بل پھر جائے پھر انہوں نے کفر کی کئی کرسم بیان کی جس سے آدمی اسلام لانے کے بعد مرتب ہو جاتا ہے کلار یہ ہلو یا دمر رجل ال مال ان میں سے ہر نوج ہر قسم کی جو ہے وہ کافر کر دیتی ہے اور حلال کر دیتی ہے مسلمان کے بندے کے یہاں بندہ کا عورت بھی ہو بے شک اس کی جون اور مال حلال ہو جاتی ہے حتہ ان زاکار یسی ان دمن فال مسلا کنما انہوں نے پھر چھوٹی چھوٹی باتیں نقل کی جو کہ منہ سے بھی نکل جائیں اور جان بوٹ کر کے نکالے شراب نہ پی ہو نشے میں نہ ہو دیوانہ نہ ہو اور کے عالم میں نہ ہو ہوش میں ہو اگر وہ مذاق سے ہنسی سے یہ بات نکال دے یز کرا بالسان ہی بس زبان سے نکالے دل سے نہ نکالے عقیدہ نہ ہو او کلمہ یا کوئی ایسی بات یز کرز کرا وز ہل مزہ وہ کھیل تماشے کے طور پر کہہ دیتی بات تو بھی کافر ہو جاتا ہے وسل اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ استحصاق چھٹا مذاق کسی آیت کے ساتھ چھٹا ڈاڑی کو مذاق میں جاڑا کہہ دینا توہین کے لیے یا مذاق کے لیے یہ سب باتیں نفواق کو مذاق کرنا برقع کو مذاق کرنا یہ سب کاطر کر دینے والی باتیں جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ دل سے عقیدہ بھی نہیں ہے منہ سے نکالنے سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے تو پھر عقیدے کے ساتھ کیسے بچ سکے گا <عَيْزَن> یہ بھی بتایا جائے اللہ جین کال اللہ سی ہی جن کے بارے میں اللہ نے کہا پون قسم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ماں کالو کہ انہوں نے نہیں کہا تھا یہ منافقین ہیں جب اللہ کے رسول نے جپلاتے کوئی بات جو یہ کفر کی کرتے تھے اپنے لفاظ کی وجہ سے اور اللہ تبارک تبارتعالا اپنے رسول کو وہی کے ذریعے دفلا دیتا تھا نبی علیہ السلام ان کو دکھلاتے تو پھر یہ کہتے ما قالو ہم نے تو ایسا نہیں کہا ولقد قالو انہوں نے کہا تھا کل متن کی بات منہ سے نکالی تھی وکافا باد اسلامی یہ اسلام لانے کے بعد مسلمین تھے مگر کفر کی بات منہ سے نکالنے کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے ہمارا بھی آتا فر کلیمت رسول ترے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہہ دیا اور ان کو کافر قرار دیا باوجود اس کے, کے برسول کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ انہوں نے آخرت میں اٹھائے جانے کا انکار کیا نہ انہوں نے نبی علیہ السلاۃ اسلام کی رسالت کا انکار کیا نہ انہوں نے کسی عقیدے کا انکار کیا نہ کوئی اور شرک کیا بس یہ کپ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی کلمہ کفر منہ سے نکالا اور اسے ہلکا سمجھا یجاہدون ماہو وہ نبی علیہ سلاط اسلام کے ساتھ جہاد میں شریک تھے وہی سلون مح اس کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے جہاد کرتے تھے وہی ضبول وہی یحدون زکوۃ دیتے تھے حج کرتے تھے وہی اللہ کو ایک جانتے تھے قال اسی طرح وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کن فرما دیجیے عبد क्या फास خاص اللہ کے آیات ہی اور صاف اللہ کی آیات کے وہ और ہی اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ ویب وسلم کن تم دیون, تم چھٹا کرتے تمہیں چھٹے کے لیے مزاق کے لیے ہنسنے اور ہنسانے کے لیے خوش ہونے اور خوش کرنے کے لیے کوئی اور موضوع نہ ملا ایک اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول رہ گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے صحابہ ربان اللہ علیہ مدمعین کے بارے میں مذاق کیا تھا انہوں نے وقت گزارا کرنے کے لیے جبکہ یہ سنگ لاکھ کے پر سفر کر رہے تھے بڑی سخت گرمی میں اور بڑی سخت بھوک اور پیاس میں تبوک کا سفر تو وقت کاٹنے کے لیے انہوں نے مذاق کے طور پر یہ کہا کہ جنگ کے وقت ہم نے صحابہ سے بڑھ کر بج دن معذ اللہ تخلی اللہ کھانے کے وقت ان سے زیادہ پیٹو اور بات کرنے کے وقت ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں دیکھا یہ مذاق سے کہا تھا تو اللہ تعالی نے اسے اللہ کے ساتھ اس کی آیات اور رسول کے ساتھ مذاق قرار دیا معلوم ہوا کہ صحابہ کے ساتھ مذاق کرنے والا اللہ اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والا اور وہ بھی کافر علماء نے اس سے یہ نقطہ نکالا لاتا آتا جد کفر تم بعد ایمان تم ازر مت بناؤ انہوں نے ابر پیش کیا تو تمنا نفوز اب ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے اللہ کے رسول ہم دل سے تو نہیں ایسا کر رہے تھے دکان پہ کر رہے تھے بس ریکارڈ لگا رہے تھے ہم بھی کہتے ہیں ریکارڈ لگ رہا ہے فلانے کا ہم تو ریکارڈ لگا رہے تھے لاتا آتا ضرور مت بناؤ تم, تم کافر ہو چکے بعد ایمان لانے کے بعد اگر ہم تم میں سے گروہ کو معاف کریں گے نواز تو ایک کو آزاد بھی دیں گے مجرم اس لیے کہ وہ مجرم تھے ان میں سے ایک گروہ صوبہ کر گیا تھا اور وہ مسلمان اور مومن مرا اور مناسبین کا ایک گروہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا یہ منافقین اس طرح ہے کہ ان کے لیے بخشش نہیں ہو سکتی اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے ابھی پہاظین ایمان ہند یہ ہے کہ اللہ نے تصریح کر دی فراہت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ تبوت اور وہ غزب میں جو اتنا سخت مشکل غزبہ تھا جس میں تین صحابی بھی پیچھے رہ گئے تھے رضوان اللہ علی مجمعن یہ اس میں ان کے ساتھ شریک تھے ایک چوٹی کے عمل میں ذکر کلی قالوها زطر کالو ہے انہوں نے ایک بات منہ سے نکالی تھی اور یہ بھی کہا کہ ہم نے مذاق کے ساتھ مذاق کے ساتھ یہ بات کی ہے پتا عمل ہا اس صبح پر غور کر رہی ہے یہ ان کا قول ہے تو کب فرون من المسلم یا شرون اللہ علا اللہ اہ وہ و یسوم یہ کہتے کہ تم کافر کہتے ہو ان مسلمانوں کو یہ شہادت دیتے کہ اللہ ایک ہے اور وہ نماز پڑھتے رزرکھ سے فلم پھر تو غور کر جواب اس کے جواب کی اور ان نہ یہ نفع دینے والی سب سے نفع دینے والی ہے جو میں نے جوابات نقل کیے معافی حاضل اور اوراک جو ان شکوں میں موجود ہے یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے ہم وقت پر گھبرا جاتے ہیں ہماری مستورات خواتین گھبرا جاتی ہیں انہیں کچھ پتا نہیں جب ایک عورت نے کہتی کہ ہم ذرے کا مالک غیر کو نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں سب ان کو عطائی ہے ذاتی اللہ کا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب انہیں شرک میں کیسے کہ مینت دلیل اللہ کا ایزن اور اس کے بارے میں یہ بھی دلیل ہے الله اللہ بنی اسرائیل ما اسلام علم و صلاحم جو اللہ نے حکایت ہمیں نقل کی ہے اس بنی اسرائیل سے کہ وہ علم والے بھی تھے ان کی صلاح بھی ہوئی موسا ان کے استاد تھے علیہ وسلام انم کال موسا انہوں نے اپنے نبی موسا سے کہا اجال کما الحم علیہ جب یہ ایک جگہ سے گزرے جہاں لوگ بچڑا پوج رہے تھے بچڑے پوج رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں بھی ایک الہ بنا دو من علیہ السلاط اسلام جیسے ان کا الہ ہے پھر غلط فون میں مبتلا نہ ہو جائیے کہ یہ الہ ہی مانگ رہے ہیں اپنے منہ سے کبھی یہاں سے شرک کرنے والوں نے الہ تو نہیں مانگا یہاں کے لوگ الہ بناتے ہیں الہ مانگتے ہیں اور کہتے تو کرنی والا ہونا چاہیے کسی پیر فقیر کا لڑ پکڑ گے تو جنت میں جاؤ گے بے پیرا جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا یہ بے پیرا جسے کہتے جو پیر بناتے وہ الہ کی تمام صفات لیے ہوئے صرف انہیں الہ کا مفہوم معلوم نہیں اور یہ پنجابی میں اسے کرنی والا کہتے وہی الہ ہے عربی میں جس کو پنجابی میں کرنی والا کہتے تو یہ الہ جو انہوں نے مانگا تو یہی کہا کہ اس بچنے کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں کوئی ایسی چیز مقرر کر دو قنا سے منت صحابہ اور کس صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنین کی طرف جا رہے تھے مارکا کے لیے علنا ذات انواط کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات انواع ہمیں بھی بنا دو ایک درخت دیری کا بڑا درخت تھا جس پر ہتھیار لٹکا کر مشرقین مکہ برکت حاصل کیا کرتے تھے جنگوں میں تو انہوں نے نبی علیہ صلاح السلام سے درخواست کی کہ ہمیں بھی ایک برکت حاصل کرنے کے لیے اسلامی ذات انوات بنا دو آپ مقرر کر دو جس پر ہم ہتھیار لٹکائیں اور برکت حاصل کریں منہ نکل گیا جالیت کا زمانہ قریب تھا تو حلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آگا نبی علیہ السلاۃ وسلام نے حلف اٹھایا قسم اٹھائی قسم اٹھا کر کہا کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ یہ تم نے جو کہا یہ تو مثل قول بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے قول کی طرح اے جال لنا جال ہمیں بھی اے ایموسا ایک الہ بنا دو تو گویا یہ اسی طرح جیسے انہوں نے برکت کے لیے درخت مقرر کروانا چاہا انہوں نے الہ مانگا تھا تو تبارک لذیب ید ہل ساری برکتیں اللہ کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے تو برکتیں اللہ کی طرف سے برکت کو کسی اور کی طرف سے سمجھنا یہ شرک شرک اکبر برکتوں کا ذریعہ ہو نیک لوگوں کی دعا نیک لوگوں کی محفل یہ اور بات ہے یہ نیک عمل ہے جو ذریعہ بنا نیکوں کے ساتھ بہتر سلوک علماء کی عزت اس کی وجہ سے اللہ ہمارے مال میں برکت ڈال دے یہ اور بات ہے برکت دینے والا اللہ ہے کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلاط السلام کی تھوک مبارک کو زمین پر نہ گرنے دیتے اور اپنے ہاتھوں پر لے کر منہ پر مل لیتے آپ کے بوجو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے آپ کے بال جب کاٹے جاتے تو زمین پر نہ گرنے دیتے تو اس سے برکت حاصل کرتے تو برکت دینے والا اللہ کو سمجھتے اس کو ذریعہ مانتے اور یہ بھی جس کے لیے ثابت ہو بعد میں صدی اکبر کے لیے عمر فاروق کے لیے عثمان غلی کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نامنین کے لیے ہرگز ایسا نہیں کیا گیا یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رہے گا تو جب یہ ذات انوات مانگا تو اللہ کے رسول نے الہ مانگنا قرار دیا تو یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں یہ آگے جیسے شیخ نقل کر رہے ہیں کہتے بلا سن لین مشرقی نے شبھا یا دلو نہ مشرقی کے لیے صبح ہے اس قصے سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں جب انہوں نے ذات انواس مانگ لیا اور انہوں نے الہ مانگ لیا مسا علیہ السلام سے تو دونوں نبی رحیم و قیم تھے دونوں نے اپنے ساتھیوں کو کافر قرار دے دیا اور ہم جب غیر اللہ کو پکار لیتے ہیں تو تم فوراً کافر قرار دے دیتے تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے اطاف نہیں ان دونوں نے اپنے, اپنے نبیوں کے منع کرنے کی وجہ سے اپنے مطالبے کو واپس لے لیا رک گئے تم بھی رک جاؤ ہمارے سمجھانے سے ہم تمہیں کبھی مشرق نہ کہیں گے ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تم نے کلم پڑا تم بھی بابا جاؤ. اور پھر ایک نقطۂ ایک عالم نے یہاں پر بڑا خوبصورت نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے موسا کے ساتھی نے علیہ صلاح وسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رضوان اللہ علیہ وزمائی اپنے اپنے نبیوں سے درخواست کی کہ ہمارے لیے مقرر کرو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ تصور اور یہ عقیدہ زبردست طریقے سے قائم ہے کہ نبی کے مقرر کیے سے دین قائم ہوتا ہے اپنی طرف سے ہم نہیں کچھ کر سکتے تم نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے کیا تم بتاؤ نبی علیہ سلاط و نے کب تمہیں کہا تھا کہ پکارو غیر اللہ کو تم جا کے نبی علیہ سلاط والسلام سے پوچھو آج کیسے پوچھیں گے ان کی سنت میں جا کر دیکھو قرآن میں دیکھو کیا نبی علیہ السلاط اسلام اس کی اجازت دیتے کہ غیر اللہ کو پکارا جائے جب اجازت نہیں دیتے تو رک جاؤ یہ کتنے تابع دار تھے ان میں کتنی وفاداری تھی ان میں کتنا اپنے نبی پر ایمان تھا موسی پر اور محمد پر علیہ وسطلاق وسلام کہ دونوں نے اپنے نبیوں سے اجازت مانگی کہ آپ مقرر کر دیں خود نہیں مقرر کیا جب نبیوں نے جھڑکی پلائی تو فوراً رک گئے معلوم ہوا کہ ان کے ذہن میں مقام رسالت جو ہے اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی موجود نہیں تھی تم تو مقام رسالت کو بل پاس کر رہے اس سے آگے گزر رہے ہو اور اپنے بزرگوں کو مقرر کیے ہوئے مقرر کر رہے ہو ولاکن سے ہم پڑھتے ایک دو تین چار پانچ پانچویں لائن پچیس سفا ولاکن حاضی ہند قصہ لیکن یہ قصہ توفید فائدہ دیتا ہے انمل مسلم آئیے کہ مسلم بال عالم بلکہ عالم کوئی علم والا بھی ہوتا یا کافی انوا امن شرف لا یا بری کہ کبھی کبھی شرک کی بات قسمیں جو کہ ننگی چکینی ہوتی جیسے یہ درخت کا معاملہ تھا کوئی ایک عالم اور مسلمان بھی اس میں غلطی سے جا سکتا ہے فوٹوفی جب تاہ عم پھر تعلیم فائدہ دیتی ہے وقت حروز اور اس کو بچایا جانا کہ وہ اگر دور دراز کے کسی علاقے میں نئے نئے اسلام میں داخل ہوا تو انگریز مسلمان ہوا ہے تو اسے ایک چیز کا نہیں پتا مثلا انگریز مسلم ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ سلاط وسلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تو وہ سمجھتا ہے کہ سجدہ کرنا جائز ہے تعظیمی بزرگان دین کو کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اسلام میں منع ہے تو ایسا ہو سکتا ہے مگر اس وقت کیا ہوگا جب وہ سجدے کا شرک کرے گا اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اسے تعلیم دی جائے تحرف ہو اسے ڈرایا جائے تو پھر و تحرف و معرفہ اور اس کو پہچان کرائی جائے کیا معرفہ؟ ہے ان قول جاہل قل جو ہے جاہل کا اب توحید گئی یہ توحید فہین کہ توحید ہم نے سمجھ لیا پتا چلے گا کس چیز سے جوڑ رہا ہے جاہل مکال و تحفید یہ اس کا خلاصہ ہے اس عبارت کا ذرا مشکل ہے میں خلاصہ صرف بیان کرتا ہوں کہ وہ کہتے کہ جب کوئی مج کوئی نیکی کرنے والا جیسے یہ صحابہ تھے نبی علیہ السلام السلام کے جو ہنوم کے مار کا کو جا رہے تھے پندرہ دن ہوئے مسلمان ہوئے تھے تو یہ تو تحید کے دن بن کرنے جا رہے ہیں یہ صالحین ہیں اور اللہ کے رسول بوکو برخاست کرتے کہ ہمارے لیے ذات البات مقرر کرو جب انہیں جھڑکی پلائی جاتی ہے جب تعلیم دی جاتی ہے جب تحرف کیا جاتا ہے جب مارفت کرائی جاتی پہچان کرائی جاتی ہے جس کو نہیں جانتے نک جب انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اللہ ظال اس بات پر پاب آتی ہی اسی وقت توبہ کرے پھر تو وہ کافر نہیں ہوگا انہوں نے اسی وقت توبہ کی کما فال بنو اسرائیل جس طرح بنی اسرائیل اسی وقت رک گئے ولہ دینا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا وہ بھی فوراً رک گئے وہ اور فائدہ دیتا یہ بھی کہ انا ان پھر اگر کہ وہ کافر نہیں ہوئے نہ اصحاب موسا نہ اصحاب محمد علیہ ال کلام تغلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیا جائے دہشت کافر نہیں ہوئے سختی سے منع کیا جائے صرف کے کاموں پر اور بہت ہی زیادہ شدید رویہ اختیار کیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کس نوعیت کا خوفناک کام ہو چکا ہے وَلَهُمْ شبہ تم يَقُولُونَ یق اور ان کے لیے ایک اور دوسرا شبہ ہے وہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم انکرہ علیہ وسلم قتل من لا اللہ الا نبی علیہ الصلاۃ اسلام نے انکار کیا اس شخص کے قتل کرنے کا اثامہ بن زید کا کہ اسامہ بن زید نے ایک شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الا الا بھی پڑھ لیا تھا جنگ کے اندر جہاد کے اندر کتاب کالا قتل کا لاح اللہ اے اساما تو قتل کر دیا بعد اس کے تو لا الہ الا اللہ کہا تھا وہ کزالی کا اسی طرح ان کا قول ہے نبی علیہ السلط اسلام کا امیر تو ان اقاتل مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتی يقولو لا الہ الا اللہ حتی کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تو ان سے ان کا آج یہ ہوا کہ دیکھو ایک تو جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں تم ہمیں قتل کر رہے ہو کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہنا کا قتل ہی بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے اسے قتل کرنے کے برابر تو یہ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنے والے قبروں کی نظر و ناج کرنے والے اور یہ قانون بنانے والے اللہ کے شریعت کے مقابلے میں حکام یہ کہتے ہیں ہمیں کافر کہتے ہو دیکھو نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا جو لا الہ الا اللہ کہہ لے اس نے اپنے جان مال مجھ سے محفوظ کر لیا تو تم ان کے مخالف چل رہے اور دیکھو لا الہ الا اللہ کہا تھا بندے نے اسامہ بن زید میں قتل کر دیا نبی علیہ السلاط اسلام اسامہ کے ساتھ اتنے ناراض ہوئے اتنے ناراض ہوئے کہ نبی علیہ السلاط اسلام یہ کہتے چلے جاتے تھے اور اسامہ کہتے صحیح بخاری میں آتا کہ میں نے تمنا کی کہ میں آج ہی اسلام لا میں نے کیا کر دیا اسلام لا جبکہ اسامہ نے اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ خیال کرتے تھے کہ یہ اب گرا لیا گیا ہے اب ڈر کے یہ اس طرح کہہ رہا ہے یہ مسلمان نہیں تعویل کے ساتھ وہ مراد ہا الا ان جہلوں کی یہ مراد ہے کہ جو لا الا اللہ کہہ دے وہ جو کچھ مرضی کرتا ہے کبھی کافر نہیں ہوتا غلط اور اسے قتل نہ کیا جائے غلط ما فال وہ کچھ بھی کرتا رہے غیر اللہ کی پکار لگائے غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کرے الا المشرقین الجحال المشرقین جاہل ترین لوگوں سے کہا جائے کہ معلوم یا نہیں یہ لفظ مٹا وہ معلوم ان رسول اللہ صلی اللہ علسم کا نبی علیہ السلام یہود کے ساتھ کتاب کیا وہ اور ان کو نبی علیہ السلّم قیدی بنایا تھے محمد رسول کہتے تھے, اللہ اللہ اللہ کہتے تھے, اللہ کہتے تھے اصحاب رسول اللّہ صلی اللّہ کاتل ابی حنیفہ یہ اب حنیفہ جو تھے جی بنی حنیفہ بنی حنیفہ کے ساتھ لڑے یہ مسلمہ کے لشکر کے لوگ تھے یہ ان کے ساتھ لڑے تو یہ بھی الہ اللہ کہتے تھے. یہ محمد رسول تھے اباسلام اللہ اللہ نماز پڑھتے تھے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے صرف مسلمہ کو مرزا غلامہ اتقادی امی کو جس طرح یہ نبی کہتے نبی کہتے تھے وہ کزال کلینہ ہر رقم عالی طالب اسی طرح جن کو علی اب نے طالب قتل کیا فر اور یہ اقرار کرتے جس نے اٹھائے جانے کے دن کا انکار کیے وہ کافرا وقت لوگ سے قتل کر دیا جائے الا اللہ بھی کہہ رہا ہو اور کہے کہ آخرت کو نہیں اٹھائے جائیں گے واجب القتل ہے اور ارکان الاسلام کفر اور یہ مانتے ہیں کہ جو ارکان اسلام میں سے نماز کا روزے کا حج کا زکوۃ کا انکار کر دے وہ کافر ہے کسی ایک کا بھی انکار کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول کہتا ہوں آخرت پر ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وطل قتل اسے قتل کر دے بلا اللہ شی ارقان ال اسلام کا فروغ فقی فلا تن فوزا جہاد توحید اللہ سے کیسے ہو گیا کہ اگر وہ فرو میں سے اسلام کی شاخوں میں سے ایک شاخ کا انکار کرتا ہے شاخ کو کاٹتا نماز کا روزے کا یا حج کا انکار کرتا ہے یا کسی ایک اسلام کے حکم کا انکار کرتا ہے اور وہ تو کافر ہے تمہارے نزدیک اور جو توحید کا جو اسلام کی جڑ ہے اور دین رسل جتنے رسل آئے ان کے دین کی بنیاد ہے اور ان کے دین کی چوٹی ہے اور دین کا سر ہے ولیکن آداء اللہ ما معنی لیکن یہ اللہ کے دشمن احادیث کا معنی نہیں سمجھے حدیف اسامہ جہاں تک اسامہ کی حدیث کا تعلق ہے ممالک اسامہ نے تو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا بندے کو کہ وہ خیال کرتے تھے کہ یہ اپنا خون اور مال بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے یہ جھوٹا ہے یہ کافر کا کافر ہے غلطی ہو گئی ان سے انہوں نے اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا حقیقت سمجھا ہوتا تو کبھی ایسی غلطی نہ کرتے تو اس واقعے نبی علیہ السلط اسلام نے اسامہ کو قتل بھی نہیں کروایا اس کے بدلے میں کیونکہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو غلطی لگتی تھی ورجل اذا اظہر الاسلام اور بندہ جب اسلام کو ظاہر کرے وجب القف انہوں حتہ یا تبی یا نہ مین ما خالف ظالقہ جب اسلام کا کوئی اقرار کرے اظہار کرے اسلام کے شاعر کا مثلا نماز پڑھے حج کر رہا ہو روزہ رکھ رہا ہو ہمارے ساتھ زکوٰۃ ادا کر رہا ہو اور یہ جتنے اسلام کے شاعر ہیں اس میں اگر اختیار کر رکھے ہو تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے اس کا جان مال محفوظ سمجھا جائے حتیہ کہ یتبینا تبینہ اس سے کھول کر کوئی چیز ننگی چٹی واضح ہو جائے ما یخالف خالف جو توحید کی مخالفت کرے اسلام کی مخالفت کرے الٹ ہو جس کو اور اسلام کو جمع نہ کیا جا سکتا ہو جیسے ابن پیمیا نے کہا رہی ماحول کہ تم ابن پہمیہ کو جو تمہارا عالم ہے تمہارے اندر مقبول ہے اور تم جس کو اچھی طرح جانتے ہو اگر اس کو تا کے لشکر میں دیکھو جیسے کہ آج امریکیوں کا لشکر ہے تاطار کے لشکر میں دیکھو اور اس کے سر پر قرآن رکھا ہوا ہو تو فخل ہی تم مجھے ابن تیمیہ کو واجب القتل سمجھتے ہوئے قتل کر دینا پھر میرا لحاظ نہ کرنا کہ میں ابن تعمیر یہ سینا صاف کیا یا انضل اللہ تعالیٰ فیضال تو اللہ نے اس معاملے میں یہ آئ نازل کی یا جو ایمان لائے ہو یا برب تم پی سبیل اللہ جب تم اللہ کے راستے میں جہار و کتاب کے لیے نکلو تو تم تبیم کیا کرو اچھی طرح سے معلوم اور تحقیق کیا کرو کہ کون کون ہے جو اسلام کا دعوے دار ہے وہ کون ہے اور ہم ہاں ہر ہاں کسی کو قتل نہ کرو اے ف تفبت تصدیق کرو ثابت کرو پل آیت اللہ ان یزب القف ان ہوں کہ اس سے ہاتھ روک لیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ یہ بندہ کافر تو نہیں ہے جو اسلام کا اظہار کر رہا ہے اگر قاسر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تو اس کا جان مال محفوظ ہے ہاں وہ جاسوس کے نہ ہو ان تبی نمین جاسوسی جب پتہ چلے گی اس وقت بعد بال قطر ہوگا کیا ان تبئی نمین ہو باد مایو خالفلام بعد میں اس سے کھل کر سامنے آ جائے وہ بات جو اسلام کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہاں وہ عقیدہ ہو جو کال سے اظہار کرے یا عمل ہو لیکن آیا تبیین کرو لا کال یک تصبت مانا اگر کلمہ پڑھنے والے کو کبھی قتل کیا جا ہی نہیں سکتا جیسے تم کہتے ہو تو پھر تصبت کا کیا مانا پھر اللہ نے تصبت کا کیوں حکم دیا سابت کرنے کا حکم تو پھر فائدہ مند ہی نہیں سابت کرنا اسی لیے ہے کہ اگر ثابت ہو جائے یہ کفر پر ہے تو پھر نہیں چھوڑنا کالک الحدیث اسی طرح دوسری حدیث اور اس طرح کی حدیث سے دیکھے یونا کز کا لفظ آ گیا جو توحید کے ساتھ جمع نہ ہو سکتا ہوں اس کو توڑ دہ دلیل هذا اللہ رسول الله صلى الله علیہ وسلم الذي قال اکتلت ہو باد ما جس کے لیے نبی علیہ سلاط اسلام نے یہ کہا تھا کہ سے قتل کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ان کہ وہ لا الہ الا اللہ جی خوارص وہی رسول ہیں علیہ اللاط اسلام جو خارجیوں کے بارے میں جو کلمہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے حاج زکات توحید پر قائم تھے آخذ پر یقین لاتے تھے صرف قبیر گناہ کرنے والے کو کافر کہتے تھے اور علی اور معاویہ کو کبیرا گناہ کا مرتکب سمجھتے ہوئے دونوں کو کافر کہتے تھے ان کے بارے میں نبی علیہ سلاۃ اسلام نے فرمایا تم جہاں بھی انہیں پالو سخت ان کو قتل کر دینا یا ان ادرخت اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پالن قتلا آد تو میں قومے آگ کو جس طرح اللہ نے ہلاک کر دیا ہے اس طرح میں انہیں تہ کر دوں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دوں ما من اکثر نا سی و متحل خاص اس کے کہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے تھے حتی صحابہ یہ حتٰ کے صحابہ اپنی نماز کو ان کے سامنے میں کم جانتے تھے ایسی خوبصورت نماز اور ایسی زبردست زب کے ساتھ اور رکت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے صحابہ اور خارجہ صحابہ سے علم سیکھا فلم تو لا الہ الا اللہ نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا ولا کسرت علی اور نہ کسرت البادہ نے انہیں کوئی فائدہ دیا غلط دیا الاسلام لما زہارا ملوم مخالفت الشریع جب ان سے شریعت کی مخالفت ظاہر ہو گئی تو اسلام انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکا اللہ تبارک و تعالیٰ پڑے سننے میں سے حق بات کو ایمان لانے اور اس پر خوبصورت طریقے سے آفن خلق سے قائم رہنے کی توقی عطا فرمایام ہے کیونکہ لوگ جاہل ہیں انہیں پتہ نہیں بتانے کی ضرورت ہے اقدام شروع ہی میں لوگوں کو کافر کافر کہنے کی کتنا کوئی حاجت نہیں ہے